بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں ہے پر کہ ان میں انہین میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہین پاک کرتا ہے اور انہین کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے